السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العلم واشد اللہ شریق واشد الحمدَن بسنته اللہ وسلم الدین بعد مسلسل آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے آج مزید کچھ اللہ رب العالمین کی صفات کا ہم مطالعہ کریں گے اور آج جن سفتوں کا مطالعہ کریں گے وہ یہ ہیں اللہ رب العالمین کے لیے مکر قید اور ہیلے کا اس بات جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ رب بلعین کے ساتھ خدا کرتے ہیں یا اللہ رب بلعامین کے ساتھ مکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی ان کے ساتھ انہیں طرح کا معاملہ کرتا ہے یہ لفظ جو مکر ہے قید ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ تدابیر اختیار کرنا خفیہ چال چلنا یہ اس کا معنی اور مطلب ہوتا ہے اور یہ صفت اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے لیکن بالمقابل اور بدلے کے طور پر جیسا آپ مثال سے یوں سمجھیں آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور کوئی آدمی آپ کو کمپنی سے نکالنا چاہ رہا ہے سازش کر رہا آپ کے خلاف تو آپ اس کے سازش کو بھانپ لیں اور آپ خود ایسا طریقہ اپنائیں ایسی تدبیر چلے خفیہ تدبیر خاموشی کے ساتھ کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے اور خود اس کا پتہ گل ہو جائے اور آپ اپنی جگہ پر کمپنی میں برقرار رہیں تو اسی کو قید یا خفیہ تدبیر یا خفیہ چال کہا جاتا ہے اور یہ مکر اور قید کا جو ماہانہ علماء نے بیان کیا وہی بیان کیا ہے کہ کی جو آپ کا مد مقابل ہے یا جو آپ کا دشمن ہے اس کو شکست دینے کے لیے یا اس کے وار کو اور اس کی چال کو ناکام کرنے کے لیے آپ کچھ خفیہ تدبیر اختیار کریں جس سے اس کی چال ناکام ہو جائے اسی کو مکر اور قید کہا جاتا ہے یہ ہمیشہ جائز نہیں ہے یہ مقابلے کے طور پر بدلے کے طور پر یہ انسان کر سکتا ہے اور قرآن قریب میں جہاں بھی ان صفات کو اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا اللہ نے استعمال کیا ہے یہ مقابلے کے طور پر ہے کہ لوگوں نے مکر کیا تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کے ساتھ خفیہ تدبیر کیا لوگوں نے قید کیا قید یعنی چال چلی لوگوں نے تو اللہ رب العالمین نے بھی ان سے بدلہ لیا اور ان کی چال کو ناکام کر دیا تو مقابلے اور بدلے کے طور پر یہ صفات استعمال ہوئی ہیں اور یہ اگر انسان کیندری چیز پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انسان عقل مند ہے طاقتور ہے بدھو نہیں ہے سیدھا سادھا نہیں ہے اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ اس کے خلاف کیا ہو رہا ہے اور لہذا یہ طاقت کی دلیل ہوتی ہے لہذا یہ مقابلے کے طور پر اگر یہ چیز ہو یہ قابل مد ہے قابل تعریف ہے یہ سازش کو ناکام کر دیا آپ کے جو مد مقابل ہے جو آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا اسے آپ نے ڈھیر کر دیا تو مد مقابل اگر ہے بدلے کے طور پر ہے تو ایسی صورت میں یہ قابل تعریف ہے ورنہ اگر یہ بدلے کے طور پر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتہائی سیدھے سادے بھولے انسان بدھو ہیں آپ کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکال لیا گیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آج کا بہت ہوتا ہے جاتے ہیں ہم لوگ ترجمہ کرنے کے لیے کیا نام ہے یہ محکمہ میں تو پتہ چلتا ہے کہ بیچارے جن کی معمولی سیلری ہے چار سو پانچ سو ان کے اکاؤنٹ میں ایک ایک لاکھ ریال آ جاتا ہے کیا کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے آدمی سے ساری ڈیٹر لے لیتے آپ شرکی اور اس کے اکاؤنٹ کو استعمال کرتے آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا ہے تمہاری پانچ سو ریال تنخواہ ہے تمہارے اکاؤنٹ سے دو لاکھ ریال کیسے گیا تم نے دو لاکھ ریال کہا کس کو بھیجا کیسے آیا اس بیچارے کو خبر اتنا بدھو انسان اتنا غافل انسان تو ایسا بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے تو مقابلے کے طور پر بدلے کے طور پر دشمن کو شکست دینے کے لیے دشمن کے وار کو ناکام کرنے کے خفیہ تدبیر چلنا یہ مطلوب ہے قابل تعریف ہے لیکن جو آپ کے ساتھ ایسا کرے اس کے ساتھ کیجیے جو آپ کے ساتھ نہ کرے اس کے ساتھ ایسا کرنا یہ خیانت ہے یہ جائز نہیں ہے یہ دھوکہ دہی ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے جن کے بارے بیان کیا ہے انہوں نے سازش کی انبیاء کو قتل کرنے کے لیے اللہ ان کی سازش کو ناکام بنا دیا انبیاء کی اللہ نے حفاظت کی ہمارے نبی کو قتل کرنے کی سازش کی اللہ رب العالمین نب نبی کی مدد کی وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوئے سوال علیہ السلام یا اور نبیوں کے بارے میں انہوں نے کوشش کی قتل کرنے کی تو اللہ رب العالمین ان کی سازش کو ناکام بنا دیا ایسے موقع پر یہ لفظ استعمال یا صفت استعمال کیا گیا تو اگر بدلے کے طور پر ہو مقابلے کے طور پر ہو دشمن اور بندے مقابل کی تمام کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے ہو تو یہ چیز قابل تعریف ہوتی ہے اور وہی چیز اللہ رب العالمین کے لیے صفات بیان کی گئی تو ایسا نہیں کہ مطلق طور پر اللہ تعالیٰ یہ کرنے والا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مکر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ خدا کرنے والا نہیں بلا ایسا نہیں ہے یہ مقابلے کے طور پر بدلے کے طور پر ہے جب کوئی سازش کرتا اور سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہوں ایسے موقع پر ان صفات کو اللہ نے استعمال کیا بات واضح ہوئی کہ نہیں واضح ہوئی کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر ہے بات اس میں کوئی کباہت ہے یہ قابل تعریف چیز ہے یہ قابل تعریف چیز ہے یہ کمال ہے بندے کا انسان کا کہ انسان اتنا عقل مند ہے ہوشیار ہے چالاک ہے کہ دشمن کی چال بازیوں کو سمجھتا ہے یا جو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے ایسی خفیہ تدبیر اختیار کرتا ہے ایسی خفیہ سازش یا خفیہ چال چلتا ہے کہ اس کو پتا بھی نہیں چلتا اور خود وہ اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے اور خود وہ نقصان اٹھا لیتا ہے اور سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچا پاتا یہ اچھی چیز ہے اگر انسان کے پاس یہ چیز ہے تو یہ صفات اللہ ابران کے لیے جیسا کہ کی بیان کیا جاتا ہے غزو خندق کے موقع پر بن بنود بہت بہادر انسان تھا مکہ کے مشرقی میں سے تو خندق کھو دی گئی تو خندق پار کر گیا کسی طریقے سے پھر جدر صحابہ تھے مسلمان تھے اس طرف آ گیا تو اس نے لوگوں کو للکارا کون ہے جو میرے مقابل نکلے علی رضی اللہ عنہ رہنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ قد چھوٹا تھا اور یہ بہت چوڑا تلنگا تھا یہ عمر بن بنود تو ہستے علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں دو آدمیوں سے نہیں لڑوں گا ایک ساتھ میں تو پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا کہ میں تو اکیلے آؤں میں دو آدمی کا ہوں جب وہ پیچھے مڑا تو علی رضی اللہ تعالیٰ تلوار سے اس کے پروار کر دیا یہ چیز کیا ہے قابل تعریف ہے دشمن کو دھوکہ دے دیا گیا کیونکہ جنگ اسی لیے جاتی ہے دشمن کو مات کرنے کے لیے تو یہ قابل تعریف چیز ہے کہ ہنستے علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز استعمال کیا تو اگر مقابلے کے طور پر اس بہت موٹا تروا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ڈبل تھا وہ جو جس تیسرے اس کی باڈی تھی اس کی جان اور اس کا جسم تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں دو آدمیوں سے تو اکیلے جنگ نہیں کر سکتا وہ پیچھے مڑ کر دیکھا کہ بھائی میں تو اکیلے ہوں جب پیچھے مڑا تو ان کو موقع مل گیا اور وار کر دیا علی رضی اللہ تو ایسے موقع پر اس کا ہیلا کرنا کہ دشمن کو شکست دینے کے لیے اس کو یہ قابل تعریف ہے جنگ موتا ہی جنگ پیش آئی تھی صحابہ کی تعداد صرف تین ہزار تھی اور جو کفار تھے ان کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی اس میں تین بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے جنگ موتا کے اندر جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا آیا تو انہوں نے ایک چال چلی چال یہ چلی کہ جو آگے تھے ان کو پیچھے کر دیا جو بائیں طرف فوج تھی ان کو دائیں طرف کر دیا اور کچھ نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ کیا کرنا جب شروع ہوگی جنگ تو تم لوگ دھول کو اڑاتے ہوئے آنا تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی کمک پہنچ گئی ہے مسلمانوں کی نئی فوج آ گئی ہے تو ان کے اوپر روک قائم ہو جائے گا اور جب نئے چہرے ان کے سامنے ہوں گے جو داہنے طرف تھے وہ بائیں چلے گئے بائیں والے داہنے آگے آگے, آگے والے پیچھے پیچھے والے آگے تو دیکھیں گے یہ تو سب نئے نئے چہرے ہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کی نئی فوج آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر کافی روپ پڑا اور تین ہزار کی فوج کو نکالنے میں علی خالد بن رضی اللہ کامیاب ہوگی ورنہ کہاں ایک لاکھ کا لشکر کہاں تین ہزار صاحب اکرام لیکن وہ کامیاب ہو گئے ان کے نرغے سے نکالنے میں خالد بن رضی اللہ ہوتا اور چند صاحب شہید ہوئے ان میں سے بھی کچھ لوگ مارے گئے لیکن یہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی کبھی کبھی انسان اگر دشمن کے نرگے سے بچ کر کے چلا آتا ہے اپنی جان بچا لیتی ہے یہ بھی کامیابی ہوتی ہے تو انہوں نے یہ چال چلی اور اس طریقے سے کامیابی کے ساتھ واپس چلے آئے حضرت خالد بن رضی اللہ انہوں نے یہ جنگ کی چال اختیار کیا تو دشمن کو مات کرنے کے لیے دشمن کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے انسان اگر چال چلتا ہے کوئی خفیہ تدبیر اختیار کرتا ہے کہ دشمن والے کو دشمن کو اس کا علم نہ ہوتی اچھی چیز ہے یہ قابل تعریف چیز ہے اور یہ سفت کمال ہے اللہ رب العامن کے لیے صفت پائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے یہ نہ اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے اللہ تعالی لوگوں کو یہ تو اچھی چیز نہیں ہلا کرنا یا مکر کرنا اچھی چیز, نہیں. اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر بدلے کے طور پر ہے مقابلے میں ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے اسی لیے جہاں بھی صفات ان کا استعمال کیا گیا اسے بدلے اور مقابلے کے طور پر دشمن کے مدے مقابل کفار اور منافقین کے مدے مقابل اہل ایمان کے بارے میں کہیں صفت نہیں بیان کی گئی بات واضح ہوگی کہ نہیں واضح ہوگی کلیئر ہے نا سب لوگوں بتا دیا میں نے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے انصفات کا اس بات مسنف رحمت اللہ علیہ نے چار آیتیں پیش کی ہیں اس کے تعلق سے پہلی آیت انہوں نے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہوا یعنی اللہ بلامین کے بارے میں کہ شدید المحال شدید المحال یعنی اللہ سخت ہیلے والا ہے ایک معنی یہ کیا گیا کہ اللہ بامین سخت پکڑنے والا ہے ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سخت تدبیر کرنے والا ہے تو یہ کس صورت میں کسی کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی چال چڑھتا ہے تو اس کے مقابلے میں انسان اگر چال چڑھتا ہے اس کو مات دینے کے لیے تو چیز قابل تعریف ہوتی ہے اسی لیے یہ جو الفاظ ہیں صفات ان کی تعریف میں نے کیا کی علما نے یہ بیان کیا ہے کہ دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے یا جو آپ کا مد مقابل ہے اس کے سارے وار کو ناکام کرنے کے لیے اس کی چالوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کوئی خفیہ چال چلیں جس سے اس کو احساس بھی نہ ہو اس کو یہ مکر یا قید یا خفیہ تدابیر کہا جاتا ہے تو یہ مقابلے کے طور پر اگر چیز ہو تو قابل تعریف ہے اور اگر مطلق ہو عام ہو سب کے لیے انسان کرے تو قابل تعریف نہیں ہے اسی لیے اللہ رب العالمی نے انصفات کو دشمنوں کے مقابلے میں بیان کیا جیسا کہ کی آگے آتے آئیں گی تو اللہ ماتا کی شدید المحال اللہ تعالیٰ سخت ہیلے والا یعنی اگر کوئی انسان ہیلا کرتا ہے تو اللہ اقبام مجھ سے اور زیادہ چال چلنے والا اور خفیہ تدبیر کرنے والا ہے کہ اس کی کوئی تدبیر نہیں چلے گی اللہ تعالی کے سامنے اس کی کوئی چال نہیں چلے گی اللہ تعالی کے سامنے کوئی ہلا نہیں چلے گا آپ ہلا کریں اور سمجھے کہ میں تو ہلا کر لیا اسی لیے صفات کے جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان غلط ہلا اللہ کے لئے استعمال نہیں کرے گا آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں بڑے غلط ہلے لوگ استعمال کرتے ہیں اگر دشمن کے لیے ہیلا استعمال کر رہے ہیں تو قابل تعریف ہے لیکن دین کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں تو قابل مذمت ہے یا اہل ایمان کے لیے استعمال کرتے ہیں دوست احباب کے لیے استعمال کرتے ہیں قابل مذمت ہے لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں جب زکوات دینے کا مسئلہ آتا ہے آدمی کے پاس زیور ہوتا ہے آدمی زیور بھائیوں میں بہنوں میں بیٹیوں میں تقسیم کر دیتا ہے اب سب کے پاس زیور کم ہو جاتا ہے اب زکوۃ فرض نہیں ہوتی زکوۃ نہیں نکالتا ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی ہوتا ہے بہت کرتے ہیں لوگ جن کے پاس زیورات ہوتے ہیں تو یہ انسان چال چلتا ہے غلط چال ہے یہ حرام ہے ایسا کرنا اللہ تعالی جاننے والا ہے تمہاری تدبیر اور تمہارے چال اور تمہاری سازش کو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم یہ کہہ کر کے کہ بھائی ہمارے پاس پترا مال سونے کا نصاب کم ہے یہ سب کا الگ الگ ہے ان کو دے دیتے ہیں تاکہ زکات نہ دینی پڑے یہ چیز کیا ہے یہ بالکل ایسا کرنا یہ غلط ہے حرام اور ناجائز ہے تو ان صفات پر اگر آپ کا ایمان ہوگا تو آپ ایسی چال چلنے سے بچیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا جاننے والا تمام چیزوں کو اگر ہم ایسا کریں گے تو بھی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو تمام چیزیں مانگو ہمارے یہاں لوگ حلالہ کرتے ہیں ہے نا امام امن وسمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی شرح کی ہے اور حلالہ کو مثال میں پیش کیا ہے کہ وہ سارے لوگ جو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے تین طلاق ایک ساتھ میں تو ایک رات کے لیے اپنی بیوی بی کا نکاح کسی دوسرے سے کر دیتے ہیں پھر جا کر کے صبح میں لے کر کے اس کو آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا نکاح کر دیا ہمارے لیے حلال ہوگی یہ ہیلا ہے یہ یہ حرام ہے زمانے جاہلیت کا عمل ہے یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے وہ بیوی بی تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی وہ حرام ہے وہ ایسا عمل کرنا ذنا کاری ہے یہ آپ یہ سوچ رہے کہ ہم نے نکاح کر لیا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلے گی آپ یہ نہ سوچے کہ ہم نے ایک, ایک اچھا کام کر دیا ایسے بہت ساری چیزوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو انسان اگر ایسے ہی شرح کی چال کرتا ہی لا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام چالوں کو سائشوں کو تدویروں کو جاننے والا ہے تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہ کہہ کر کے کہ ہمارے پاس مثاب نہیں پہنچا ہم نے زکاط نہیں دیا نہیں دھوکہ دے سکتے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے تمہاری کا علم ہے ہم ہو سکتا ہے ہمیں علم ہو ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہا ہو نکالنے کی کوشش کرے ہم نہ جان پائیں ہو سکتا ہے لیکن اللہ ابامن تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تمام کمال کی صفتیں ہیں لہذا اللہ ابامن کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا تو یہ صفت اگر آپ اللہ کے لیے مانیں گے تو انسان کیا کرے گا ایسی چال نہیں چلے گا جو شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہو کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ بھائی اللہ تعالی ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تو شدید المحال ماں اللہ زیادہ ہیلا کرنے والا اللہ خفیہ تدبیر کرنے والا اللہ سخت پکڑنے والا ہے یہ تمام معنی جس کے بیان کیے گئے دوسری آیت مسلم نے پیش کی ہے اب آپ ذرا غور کیجئے ان تمام آیات پر کہ مقابلے کے دور پر اللہ رب العامی نے ان صفات کو بیان کیا وہ میں کروں وہ کرو اللہ اللہ خیر لوگوں نے مکر کیا دشمنوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر اختیار کی اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے یہ آیت کت کے بارے میں ہے عیسی مریم علیہ السلام کے بارے میں آیت ہے کیا اللہ نے ان کے ساتھ کیا کچھ لوگ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اور جو ان کا ماسٹر مائنڈ تھا جس کا نام یہودا تھا یا اور کس طریقے سے کچھ اس کا نام تھا حستے عیسیٰ علیہ السلام ایک روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آدمی اپنے ساتھیوں کو لے کر کے پہنچا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمی نے اٹھا لیا اور عیسیٰ کی علیہ السلام کی شکل اس آدمی جو ماسٹر مائنڈ تھا اس آدمی کے شکل کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اس کے چہرے کو اس کے ساتھی لوگ آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے نہیں پاتے ہیں لوگوں نے اس کو دیکھا کہ یہی تو عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اس کو قتل کرنا چاہ تو چل رہا کہ نہیں, میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں لوگوں نے اس کی ایک نہیں مانی اور اس کو لوگوں نے قتل کر دیا اللہ نے کیا تو میں اپنے قتل سلموں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ انہیں اصولی دی ولا اک بلرف اللہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور جس کو انہوں نے قتل کیا اس آدمی کو قتل کیا کہتے عیسیٰ علیہ السلام کی چہرے کی شبہ اس آدمی کے چہرے پر ڈال دی گئی تھی. اب اللہ نے اس کے مقابلے میں استعمال کیا ہے تو یہ چیز قابل تعریف یا قابل تعریف نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے نیک بندے کو اللہ نے دے دیا اور جو ماسٹر مائنڈ تھا جو قتل کرنے کا سب سے بڑا مجرم تھا جس نے سازش رسی وہی اپنی سازش کے اندر پھنس گیا خود اپنے جال کے اندر پھنس گیا اور خود اسے قتل کر دیا گیا وہاں پر اللہ رب الامی نے استعمال کیا وہ کرو, وہ مکر وہ ان کروگوں نے مکر کیا سازش رسی اللہ نے بھی ان کے خلاف خفیہ تدبیر اختیار کیا اور اللہ نے ان کو بچا لیا علیہ السلام کو اور اس کو قتل کر دیا گیا ایسی تیسری عادت کیا دیکھیے غور کیجئے وہ مکر کرن مکر نا مکرن وہ ہم لاہشر <شُرُون> ان لوگوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی خفیہ چال چلی انہیں اس کے بارے میں خبر ہی نہیں ہوئی انہیں اس کے بارے میں خبر نہیں ہوئی. یہ سوال علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے یہ سوریہ نمل کی عادت نمبر پچاس ہے یہاں اللہ نے لفظ مکر استعمال کیا اپنے بارے میں اس سے پہلے بھی اللہ نے لفظ مکر کو اپنے بارے میں استعمال کیا مکر کے معنی ہوتے ہیں عام طور پر دینا. لیکن اللہ کے لیے جب یہ چیز آئے گی تو کہیں گے خفیہ تدبیر اختیار کرنا خفیہ نہیں مخفی کہ لوگوں کو پتہ نہ پتا چل گیا تو پھر خ... تدبیر کہاں رہے گی تو آگے بچ جائے گا اپنا بچاؤ کر لے گا وہ تو خفیہ تدبیر اختیار کرنا کہ سامنے والے کو پتہ نہ خبر تک نہیں ہوئی کیا, کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ جا کر کے عیسیٰ علیہ السلام یہ ہنستے صلاسلام کو ہم قتل کر دیں گے وہ <سلام> جا کر کے غار میں کسی پہاڑی میں جا کر کے چھپ گئے کہ جب رات ہو جائے گی تو ہم جا کر کے عیسولہ صلی علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اللہ رب العالمین نے اس غار کا راستہ ہی بند کر دیا وہ سارے اسی غار کے اندر بھوکے مر گئے کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ وہ لوگ کہاں آئے اللہ نے اس کا راستہ بند کر دیا اور کوئی کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ وہ لوگ کہاں پر چھپے ہوئے ہیں اور کہاں پر جو لوگ سازش کرنے والے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے تھے ان کے ساتھ اللہ نے کیا اسی کے مقابلے میں ان کا ان کی چال انہیں پلٹا دیا وہ قتل کرنے آئے تھے خود قتل ہو گئے مارنے آئے تھے خود مر گئے یہ چیز اچھی یا بری ہے جناب بتائیے آپ لوگ آ? اچھی چیز ہے کہ سو رہے ہیں آپ لوگ ارشد بھائی مارے سو رہے ہیں جو کچھ جو ہے نیند نہیں آتی ہے نا وہ یہی نیت لوگ در سکندر نیت پوری کر لیتے ہیں آدھے گھنٹے کا درد ہوتا ہے آدھے گھنٹے کی लोगों ہو جاتی ہے لوگوں کو भी लोग نہیں اور بھی لوگ ہیں جی ہاں یہ سب شیتان جی کیا کرتا ہے درد میں زیادہ آتا ہے نیند آتی ہے تاکہ وہ شیتان نہیں چاہتا کہ آپ ساری بات سن لیں لیکن اگر کوئی کرکٹ کا میچ ہو رہا دیکھیے ٹی وی کے سامنے آنکھ بھی انسان چھپکتا ہے فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں آنکھ بھی کسی کی نہیں چھپکتی ہے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے پورا دیکھیں کہ سب پورا کا پورا اور ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے جی ہاں لیکن جب درد ہوتا ہے تو شیطان تھپکیا دیتا ہے سو جاؤ, سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ اللہ کا سکون نازل ہوتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے انسان کو نیند آ جاتی ہے اسی لیے جنگ کے اندر نیند آنا یہ خیر کی دلیل ہوتی ہے کیونکہ انسان سکون میں آئے انسان کب نیند آتی ہے انسان کو سکون ہوتا ہے انسان اگر سکون میں اس کو نیند نہیں آئے گی ہے کہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سکون میں ہیں آپ کو بھروسہ ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا ہم ضرور جیتیں گے فتح ہمیں حاصل ہوگی اس لیے آپ کو نیند آ گئی. اس لیے جنگ کے اندر نیند آنا سکون کی دلیل ہوتی ہے اور فتح کی ایک خوشخبری ہوتی ہے کہ آپ کو نیند آ جنگ کے اندر مطلب یہ ہے کہ معاملہ آپ کے لیے بہتر ہے انشاءاللہ جی ہاں تو درس کے اندر عام طور پر لوگوں کو نیند آتی ہے اور اپنی نیندیں لوگ آ کر کے درس کے پوری کر لیتے بار ان کا حاضر ہونا بھی خیر کی بات ہے کم سے کم رحمت ملتی ہے سکون نازل ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جی ہاں تو یہاں پر اللہ رب العالمین لفظ مکر استعمال کیا ہے ٹھیک ہے کن کے مقابلے میں جنہوں نے حرط سوال علیہ السلام کو قطر کرنا چاہ اب آئیے تیسری آیت پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یا چوتھی آیت ہوگی جی جی ابودی اب چوتھی آیت ہوگی جی ہاں ابھی چوتھی پڑھیں گے جی آج کل ہمارے بچے اعلان کر رہے ہیں ماشاء یہ مستقبل کے ہمارے دائی بنیں گے ان شاء اللہ مبلغ بنیں گے عالم دین بنیں گے آج ہم یہاں آ کر انشاءاللہ یہ لوگ یہاں پر رہیں گے انشاءاللہ شاء نہیں ہے اور دین کی دعوت دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ اتنا بہترین اعلان کرتے ہیں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تر سنتے ہیں بڑے یعنی ان کے لیے ان کے والدین کے لیے یہ سب جو ہے بشارت ہے اور خوشخبری ہے سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ ابھی سے بچپن ہی سے یعنی ان کی تربیت کی جا رہی ہے اور دین پر ان کو جو ہے تربیت کی جا رہی ہے الحمد بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ سب سے اصل چیز ہے میرے بھائی یہی ہمارے لیے صدقے جاریہ ہوں گے اور یہی یہی انسان کا یہی صدقے جاریہ یہ مال وغیرہ صدقے جاریہ اور یا نہیں ہے مال چھوڑ کے جائیں گے سب ختم ہو جائے گا لیکن اگر تربیت کر کے جائیں گے وہی اولاد آپ کے لیے دعا کریں گے اور دن سال انہیں دو لو ان ایک اولاد جو ان کے لیے دعا کردق جاریہ یہی اصل کمائی ہے اور باقی اصل کمائی نہیں ہے وہ کیا آپ محلہ چھوڑ کر جائیں گھر چھوڑ کر کے جائیں دکانیں چھوڑ کر کے جائیں اگر یہ سب حلال طریقے سے ہے الحمدللہ اللہ دے رہا لینا ہے اللہ کی نعمتیں لیکن اگر حرام طریقے سے تو سب وبالے جانے اور اگر آپ کو مال دولت سب کچھ مل گیا لیکن بچے کی آپ نے اچھی تربیت نہیں کی کروڑوں کی جان چند مہینوں کے اندر ختم ہو جائے گی لیکن اگر اچھی تربیت ہے اسی کو استعمال کریں گے آپ کے لیے دعا بھی کریں گے, اللہ کا بھی شکر ادا کریں گے تو چوتھی آیت یہ ہے اس کے تعلق سے ان نحوم عقید و نقیدم لوگ قید کر رہے ہیں فکر کر رہے ہیں تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں یہ شور تاریخ کی آئےت آئے تو سب شاید سب کو یاد ہوگی یہ اللہ ارب العالمی نادر کیا پہ نبی کے تعلق سے کہ مکہ کے مشرقین نے کیا, کیا کیا تھا نبی کو قتل کرنے کی سازش کی تھی ہجرت کا واقعہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے لوگوں نے قتل کرنا چاہا آپ کو لیکن اللہ ارب العامین نے نبی کی اور کئی چیزیں پیش کی گئی تھی کئی مشورے آئے تھے کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس طریقے سے جو ہے انہیں یا تو قتل کر دیں یا تو ان کو نکال دیں تین مشورے پیش کیے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں نے دیکھا بھائی دن بہ دن اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور اس کی جڑ یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تک ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا جب تک دین کے پھیلاؤ پر ہم قابو نہیں پا سکیں گے تو ان لوگوں نے ایک اجتماع کیا میٹرک کی دار المدوا کے اندر خانہ کعبہ ہی کے اندر یہ چیز تھی دار المدوا مسجد حرام کے اندر وہی لوگ بیٹھے اور یہ تین باتیں انہوں نے پیش کی کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا تو ان کو مکہ سے نکال دیا جائے یا تو ان کو جیل میں ڈال دیا جائے لوگوں نے کہا کہ اگر انہیں ہم مکہ سے نکال دیں گے تو جہاں جائیں گے وہاں اپنی بات کو پیش کریں گے تو ان کا دین تو پھیلتا جائے گا اگر آپ انہیں قید کر دیتے ہیں تو ان کے جو ساتھی ہیں کوئی نہ کوئی کر کے کام ان کو جیل سے نکال لے جائیں گے قید خانے سے پھر مسئلہ وہی آ جائے گا لہذا سب سے بہتر رائے یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے لوگوں نے کیا کیا تھا ہر قبیلے کے ایک نوجوان کو لیا تھا تقریباً دس بارہ قبیلے کے کہا سارے لوگ ایک بارگی حملہ کریں گے ایک ساتھ مل کر کے اور ایسی صورت میں جب دس قبیلے کے لوگ رہیں گے تو پھر قریش خاندان کے لوگ ان دس قبیلوں سے لڑائی نہیں کر پائیں گے ان سے جنگ نہیں کر سکیں گے اکیلے ہو جائیں گے اور پھر وہ خوب پر راضی ہو جائیں خوب دیت پر. اور ہم سب لوگ مل کر کے دیتے ایک آدمی کی دیے سونٹ ہم سب مل کر کے سونٹ دے دیں گے قریش کے لوگوں کو کہ لو لو سونٹ ہم نے دے دیا لہذا ہی اس رائے کو پاس کیا گیا کہ کی ان کو قتل کر دیا جائے اللہ یہ نے سازش کی مکر کیا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بچائے کی نہیں بچایا اللہ کرسور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بچایا اور آپ اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے اس بستر پر علی رضی اللہ عنہ کو صلاح دیا اور قرآن کریم سورا یاسین کی قاعد کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو پردہ ڈال دیا وہ جس میں اللہ رب العالمین نے اس معنیٰ کو بیان کیا ہے اور ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت لیا اور اس طریقے سے قرآن کی آد کو پڑھتے ہوئے ان کے سر پر ہوئے ان کے سامنے سے نکل گئے ان کو پتہ بھی نہیں چلا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے سر نکلے اور ہم سب لوگ ایک بار کی حملہ کر دیں اس کے بعد کوئی آدمی آ کر کے کہتا ہے کہ بھائی کیا کر رہے تم لوگ کام اللہ ان کا انتظار کر رہے ہیں اور سب لوگ ایک ساتھ میں کر کے حملہ کریں گے تو لوگوں نے کہا اس نے کہا کہ بھائی وہ تو چلے داخل ہوئے دیکھا تو تو ان کو لائے کھانے کعبہ میں کچھ مارا پیٹا اس کے بعد چھوڑ دیا ان کو کیونکہ اصل تو حضر رضی اللہ تعالیٰ تھے ان کو تو قتل کرنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العالمین نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا تو سازش ناکام کرنا دشمن کے چال کو ختم کر دینا ناکام کر دینا یہ اچھی چیز ہے یہ قابل تعریف ہے اگر دشمن کے مقابلے میں ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین ان تمام صفات سے متصف ہے اور یہ صفات فیلیاں ہیں صفات فیلیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اللّہ ابلامین ہمیشہ نہیں کرتا ہے اللہ اللّہ تعالیٰ یہ کوئی اگر ایسا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں ایسا کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے تب یہ چیز ہوتی ہے کچھ اللہ کی صفات ایسی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہے ٹھیک ہے تو یہ صفات پھیلیا ذاتیہ ہمیشہ ہے سفات پھیلیاں نہیں اللّہ تعالیٰ کی ذاتیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ منتصف جسے علم ہے قدرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذات سے ہمیشہ متصف ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا تو اللہ کے پاس علم آتا ہے اللہ جب چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت آتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہمیشہ منتصف ہے لیکن کچھ صفات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اللہ تب چاہتا تب کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا تب متوم کرتا ہے یہ بھی صفات مان لیجیے کہ جب اللہ تعالیٰ یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو اس طرح کا مکر کرتے ہیں سازش کرتے ہیں اللہ کے نئے بندوں کے ساتھ تو اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی سازش کو ناکام کر دیتا تو اس کے مقابلے میں یہ چیز ہوتی ہے تو یہ ساری صفات مقابلے کے طور پر تو یہاں پر تین صفتیں بیان کی مصنف نے ایک تو کی ایک مکر کی اور ایک قید کی ایک اور صفت ہے جس کا ذکر نہیں کیا اور اسی کے معنی میں ہے اور وہ خدا کی خدا معنی دھوکہ دینا اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہوتا دھوکا دینا اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو مقابلے کے طور پر بدلے کے طور پر یعنی اللہ نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا جیسے منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان منافقین اللہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے گمان میں کہ ہم اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں کہ ہم تو مومن تو نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے ہم ممن اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں گویا کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے اور انسانوں کو بھی ہم دھوکہ دے رہے ہیں ان المنافقین اللہ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العامین جو ہے وہ وقاد ہوں جبکہ اللہ تعالی خود ان کے دھوکہ دے رہا ہے یا خود اللہ رب العالمین ان کے بکر کو ناکام کر رہا ہے وہ اضاقام علیہ صلاحت کاموں کو صالا جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں اسے نماز میں سستی یہ منافقین کی پہچان الناس وہ لوگوں کو ریاکاری کاری کے طور پر کرتے ہیں ولا کروں اللہ اللہ خلی اور بہت کم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں ذکر نہ کرنا اللہ کو نہ یاد کرنا یہ منافق کی پہچان جو اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد کرتا ذکر وزکار نہیں پڑتا دعائیں نہیں کرتا اس کے اندر گویا کی منافق کی صفت پائی جاتی ریا کاری بھی منافقین کی صفت ہے اور نماز کے لیے آنا سستی کرنا نماز میں جمائی آئے بہت سارے لوگ نماز میں سو جاتے ہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ نماز میں سجدے میں کہ سجدے میں سو جاتے ہیں اللہ اوپر ابر قیدا اچانک اٹھتے ہیں جی ہاں یا دشہر میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر جھک رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں انسان کبھی کچھ اسی لیے حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ اگر انسان کو نیند آ رہی ہو تو ذکر وزکار نہ کرے دعا نہ کرے کیونکہ وہ دعا میں غلط دعا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنے کی بجائے غلط چیز مانگ سکتا ہے اس لیے منع کیا گیا انسان کو اگر نیند آ رہی ہو اس موقع پر دعا کرنے سے منع کیا گیا تو یہ سستی آنا نماز کے اندر سستی کرنا یہ ساری چیزیں منافقین کی پہچان میں سے تو لفظ خدا بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں استعمال کیا یہ کس کے طور پر مقابلے کے طور پر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں منافقین کہ ہم تو مومن ہی نہیں ہیں اور ہمارا شمار اہل مسلمانوں میں ہو رہا تو اگر کیا مسلمانوں میں شمار ہو جانے سے کہ اللہ تعالی کی ہمیں ان کا مسلمانوں میں شمار ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان المنافقین فی ترکی الاسفری من النار تو مجھے دھوکہ مت دو منافقین جہنم کے سب سے نشلے طبقے کے اندر رہیں گے یہ نہ دھوکہ دو کہ ہم تو زبان سے دعویٰ کر لیے اب ہم جنت میں چلے جائیں گے نہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو معلوم ہے تمہارے دلوں میں نفاق ہے کفر ہے تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے تو اللہ نے ان کا بدلہ اس کے طور پر دیا ایسے ایک لفظ ہے استحزا کا استحزا کے معنی ہوتے مذاق اڑانا اللہ نے کیا فرمایا منافقینی کے بارے میں وہ عزا الق الزین آمن جب یہ لوگ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آمنہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں وہ اضا خلو اعلیٰ نہیں اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کفار کے پاس جاتے ہیں آلو انما کم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بھائی ہم تو صرف زبان سے کہتے ہیں ان نما نہ ہم تو صرف استضاء کر رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں صرف زبانی طور پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں مسلمان ہیں ہمارے دل میں ایمان ومان نہیں ہے ہم تو مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں اللہ ہوف حضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ ان کو توفیق نہیں مل رہی ہے کیونکہ وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کر رہا ہے جی کہ انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملے گی اس لیے منافقین جو جن کے ایمان میں ریاکاری ہے جن کے دل کے اندر نفاق و جانم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے کافروں سے بھی بڑا عذاب منافقین کو ملے گا جو اصلی کافر ہیں کھلے ہوئے ان سے زیادہ سخت عذاب اللہ تعالی منافقین کو دے گا جی ہاں یہ اتنی صدا اللہ تعالیٰ ان کو دے گا تو یہ سمجھتے کہ ہم اللہ سے مذاق کر رہے ہیں اللہ کو دھوکا دے نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکا نہیں دے سکتا تو یہ جو الفاظ ہیں یہ جو سفات ہیں یہ مقابلے کے طور پر ہیں بالمقابل ہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے اس کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے اور وہ جو اپنے دماغ میں سوچ رکھ کر کے رکھا ہے اس کی سوچ کو بادر کرنے کے لیے یہ ساری صفات استعمال کی گئی ہیں لہذا ایسے موقع پر استعمال کرنا یہ قابل مند قابل تعریف چیز ہے اور اللہ رب العامین کے لیے اسی کے مقابلے میں یہ صفات استعمال کی جائیں گی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ماں کی رہے یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مکار کار ہے مکر کرنے والا یا اللہ تعالیٰ قائد ہے قید کرنے والا دھوکہ دینے والا نہیں نعوذ باللہ یہ سب استعمال نہیں کیا جائے گا ایسا استعمال کرنا پتہ جائے گا یہ سب حرام ہے یہ یہ مقابلے کے طور پر ہے کہ اگر کوئی اپنے دماغ اور اپنے عقل کے طور پر ایسا کرتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جائے گا بھائی اللہ تعالیٰ تمہاری تدبیروں سے واقف ہے تمہاری چالوں سے اللہ واقف اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تو جی ہاں جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا دوسروں کے لیے کنواں کھودو گے اسی کنویں کے اندر تم بھی گر سکتے ہو ہوتا ہے ایسا دوسروں کے لیے جو کنواں کھودتا ہے خود اس کنویں کے اندر بھی جاتا دوسروں کے ساتھ سازش کرنے والا اللہ نے کیا فرمایا اگر کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے تو دھوکے کے اندر خود آ جائے گا خود اسی کے اندر گرفتار ہوگا دوسروں کے لیے چال چلنے والا خود اپنی چال کے اندر پھنس جائے گا آپ دیکھیے ایسا بہت ہوتا ہے اگر کوئی سیدھا سادہ انسان ہے مخلص انسان ہے اس کو انسان اگر دھوکہ دینا چاہتا ہے تو جو دھوکہ دینے والا ہوتا خود اسی دھوکے کے اندر بلوبست ہو جاتا ہے گرفتار ہو جاتا ہے اس کا مگر خود اسی کے اوپر واپس چلا آتا ہے لوٹ آتا ہے جی ہاں اور اس کا جو ہے وہ اپنی سازش کے اندر ناکام ہو جاتا ہے یہ چیز ہوتی ہے بہت ہوتی ہے تو اللہ رب براہمن کیا کرتا ہے اس کی سازش کو اس کے لیے واپس کر دیتا اس کے لیے ناکام بنا دیتا جو اہل باطل اہل بدا ہیں صفات کو اللہ کے لیے نہیں مانتے اگر نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ابام کو گویا کی خبر ہی نہیں ہے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں منافع کہہ رہے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی تو ایمان ہی نہیں لائے نعوذ باللہ اور اس طریقے سے وہ سازش کر رہے ہیں اور اللہ ابامن اپنے نیک بندوں کی مدد ہی نہیں کر رہا نعوذ باللہ یہ ساری چیزیں نازم آتی ہیں اس لیے انصفات کا ماننا ضروری ہے لیکن مقابلے کے طور پر ہمیشہ نہیں اور ہر بندے کے لیے نہیں جو ایسا کر رہا اس کے ساتھ اللہ تعالی ایسا کرتا ہے جو نہیں کرتا ہے اللہ تعالی اس کے ساتھ یہ چیز نہیں کرتا یہ صفات اہل سنت الجماعت یعنی جو صلب صالحین کے ہمارے ملک کی اہل سنت الجماعت نہیں وہ تو اہل بدعت اہل خرافات ہیں اہل شرک ہے نہیں اہل سنت الجماعت جب ہم کہیں سعودی عرب کی عرب زبان میں تو وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو صلب صالحین کے نقشے ختم پر چلنے والے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو وہ لوگ ان صفات کو اللہ کے لیے مانتے ہیں کیونکہ اللہ ابام نے خود بیان کیا پرانے کریم ہے یا تو انکار کر دو پرانے قریب کا نبی کی حدیثوں کا انکار کر دو لہذا اس کا معنی یہی بیان کیا جائے گا جیسا کہ علماء نے بیان کیا امام الخیم رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی تیمیہ نے صلیم صالین کے نشے قدم پر چلنے والے علماء نے یہاں کے علماء نے کہ اس کا مطلب یہ کہ مقابلے کے طور پر یہ اس صفات استعمال کی جائیں گی اگر مقابلے کے طور پر ہے مد مقابل کو دشمن کو زیر کرنے کے لیے اس کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے تو یہ قابل تعریف ہے اور قرآن میں انہی, اسی انہی مقامات پر ان صفات کو استعمال کیا گیا لہذا ان صفات کو ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں لیکن ان صفات سے اس نام نہیں ثابت کرتے کہ اللہ کے لیے ہم کہیں کہ اللہ کا نام نا رہے اللہ کا نام قائد ہے قید کرنے والا دھوکہ دینے والا یا اللہ کا نام باللہ صفت سے نام نہیں نکلتا نام سے صفت ثابت ہوتی ہے اللہ کا نام رحیم ہے تو اس کی صفت رحمت ہوگی اللہ علیم ہے اسم نام ہے یہ ناؤن ہے تو اس کی صفت کیا ہوگی جٹو کہ اللہ تعالی صفت رحمت کی یہ ثابت ہوگی لیکن رحمت سے یعنی صفت سے نام ثابت نہیں ہوتا ہے صفت سے نام ثابت نہیں ہوتا یہ سب صفات ہیں اور یہ مدد مقابل کے طور پر ہیں لہذا جیسے جہاں استعمال کیا گیا ویسے ہی استعمال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کرے گا مکر اللہ تعالیٰ اس کے مکر کو خود اس کے اوپر واپس کر دے گا خود اس کو اس کی جال میں پھنسا دے گا یہ اس کا معنی اور مطلب اور اگر آپ نہیں مانتے ان سے بات کرو تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ باللہ قادم نہیں ہے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرنے میں اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں ہوتا کہ کون سازش کر رہا ہے لیکن تو کے ساتھ نہ رقب اللہ تو بہت محضور شریع یہ چیز آتی ہے اس لیے صلیب صالین کے مناج اور عقیدے پر چلنے والوں کا عقیدہ یہ ہے من یہ کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ صفات مقابلے کے طور پر بدلے کے طور پر استعمال کی جائیں گی جیسا کہ اللہ رب العالمین خود استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صلیف صالین کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے اور ہر طرح کی انحرام سے الحاظ سے, سے اور غلط چیزوں اور باتوں سے اللہ ربامین ہم سب کو محفوظ رکھ و صلاح محمد والا و وسلم وجہ خیر والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ